اور اگر ہم چاہتے تو ان کی انکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا